مثلاً میں پڑھتا ہوں کہ سہاگن لوی اثراب ہی یہ جو میرے تکلم والے الفاظ ہے یہ الفاظ جو ہے یہ چونکہ میرا عمل ہے اور بندہ اور انسان حادث ہے مخلوق ہے اس لیے اس کا عمل جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہوگا حادث ہوگا اور اس کا عمل بھی وہ ایک مخلوق ہوگا اس لیے ہاں علماء کی رائے تو یہ ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ کلام اللہ جو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے میں مانا کلام نفسی کی وہ قدیم ہے وہ حادث نہیں ہے مخلوق نہیں ہے لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور الفاظ پر تلفظ کرتے ہیں یہ ہمارے افاظ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ قدیم نہیں یہ حادث ہے اور مخلوق حنابلا اس کے قائل نہیں تھے وہ قدیم کہتے تھے بلکہ علامہ برسہ کشمیر رحمت اللہ علیہ سے ہی منقور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہنابیلا کے ان بعض لوگوں پر ہوتا ہے جو مابین دفاتین لکھے ہوئے کو بھی قدیم مانتے ہیں کاغذ پر مابینت دفتیں جو لے اس کو بھی قدیم مانتے تعجب ہوتا ہے ان پر تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہ آخری بات بھی ان پر رد کرنے کے لیے قائم کیا اور مقصد یہ ہے کہ دیکھو انسان کے اعمال تولے جاتے ہیں ہم جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے یہ ہمارا عمل ہوگا اس کو تولا جائے گا اور کلام اللہ بانے سفاط وقت بمانے کلام نفسی کے وہ اللہ کے صفت صفات میں سے ایک صفت ظاہر ہے کہ اللہ کے صفات تولے نہیں جاتے تو معلوم یہ ہوا کہ کلام نسکی اللہ کے صفات میں سے جو ایک صفت ہے وہ الگ چیز ہے اور ہم جو تکلم کرتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے اس کو وہ ان آما لبنی آدم وقول یو یہ تولا جائے گا اور اللہ کے صفات اور اللہ کا کلام جو ہے کہتے ہیں کہ وہ تولا نہیں جاتا تو فرق کرنا مقصود ہے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ فرق ہے کہتے ہیں کہ کلام نفسی میں اور کہتے ہیں کہ مائ بہل انسان ہے اچمو قدیم ہے یہ قدیم نہیں وہ اللہ کے صفات میں سے ہے اور یہ وہ کہ اللہ کے صفات میں سے نہیں یہ آج کے کہتے ہیں کہ صفات میں سے ہیں اس لیے مقصود کہتے ہیں کہ حنابلہ پر رد ہے لیکن یہ تو ان کی رائے عام علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد اس سے اس طرح طلبا سے معتضلہ پر رد کرنا مقصود ہے وزن اعمال کے مسئلے میں معتضلہ ایک سرکڑ گزرا ہے اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ ان کا اقتدار تھا معمول کے زمانے میں اقتدار تھا ان کا اور علماء کو پکڑ پکڑ کے خلق قرآن کے مسئلے میں ان کا بڑا زور تھا علماء کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے تھے شہید کرتے تھے بڑا ان کا دور گزرا ہے یہ اپنے وقت کے ایک قسم کے وہ روشن خیال لوگ تھے روشن خیال قسم کا طبقہ جیسے آج ہمارے زمانے میں کچھ روشن خیال ہوتے ہیں اور مطلب روشنشالی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دین اور شریعت کے احکام کو اور شریعت کی باتوں کو بھی اپنے عقل پر تولتے ہیں کہ جو ہماری عقل میں آئے گا ہم مانیں گے اور جو عقل میں نہیں آئے گا اس کو ہم نہیں مانیں گے گوا ان کا خدا ان کا عقل ہے ان کا عقل وہی, وہی ان کا خدا ہے اس کو خدا مانتے ہیں کہ ہمارے عقل میں آئے گا تو ہم مانیں گے نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے تو متزلہ بھی کہ اس وقت کے روشن خیال قسم کے لوگ تھے اور وہ اخریت آقل, پسند اور ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ جو چیز عقل میں آئے گی مانیں گے جو عقل میں نہیں آئے گی نہیں مانیں گے عقل یہ بات زندر نظر کرتا ہوں کہ عقل یہ اللہ تبارک مطالعہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے تو عقل یہ اللہ تبارک و مطالعہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا بھی وہ کہ کس کی بھی کچھ حدود ہیں ان حدود کے اندر اگر عقل رہے اور انسان ان حدود کے اندر اپنے عقل کو استعمال کرے تو یہ نعمت ہے لیکن اگر ان حدود سے انسان تجاوز کر جائے اور عقل کو اس علاقے میں یا ان باتوں کے اندر استعمال کرنا شروع کر دے کہ جو یعنی عقل کا مکان نہیں تو پھر یہی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں یہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ زحمت اور آزاد ہے اس لیے وہ کسی نے کہا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے آپ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے آپ لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر بس دل کو تنہا چھوڑنا پڑتا ہے وہاں پھر عقل کو اس کے ساتھ نہیں ملاتے یہ شریعت کے احکام ہوتے ہیں جہاں شریعت کے احکام آتے ہیں بھئی بعض ضوفر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں حکم جو ہے اس کی کیا علت ہے علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری وجہ اس کی کیا ہے ہمارے اکادر راہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبور کو نور سے برد ہے ان حضرات نے اس پر بھی کام کیا ہے احکام کے علل اور اسباب ذکر فرمائے حضرت شاہ علی اللہ محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب میں امام غزالی رحمتہ اللہ کی کتاب احیاء علوم الدین میں حضرت شاہ صاحب کی حدت اللہ البالغ خصوصاً اور دیگر کتب میں اور اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اس کی کثرت کے ساتھ اس کی مثالیں ہیں کہ وہ احکام کی آخری وجوہ اپنی گوہ کے حکمتیں بھی ذکر فرماتے ہیں اور ہمارے اکابل جیسے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تہن رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل گوہ کتاب ہے اس پر جن میں احکام کی وجوہ عقلیہ ذکر کیے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی جتنی وجوہ ہے ہوتے ہیں وہ عقل پر بنا ہوتے ہیں اس لیے دو عاقلوں کا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے دو عاقلوں کا جس کے پاس آکل نہ ہو اس کا تو نہیں ہوگا لیکن جس کے پاس آکل ہو تو دو عاقلوں کا اس کے مطابق کیا ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ اصلی وجہ صحیح ہے یہ ہے بھی یا یہ اصلی وجہ اس کی نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے بات من کی تو اس لیے سب سے آسان تر بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو احکام شرعیہ کے متعلق سب سے بڑی علت یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے جس کو ہم خالق مانتے ہیں مالک مانتے ہیں اور جس کو وہ تمام صفات کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں اس کا حکم ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کی اطاعت کرو اتباع کرو پیغمبر کی تمہارا یہ تو ذہنی بات تھی امام و رحمۃ اللہ کے اس پر کا مقصد کہتے ہیں کہ متضلہ پر رد کرنا ہے وزن اعمال کے مسئلے میں وہ لوگ وزن اعمال کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن, قرآن قرآن قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو, فر... جو ارشاد فرمایا کہ ولوز یا جو ارشاد فرمایا کہ وہ نظا الموازن القصل قیام <الْقِيَامَة> یا جو ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ, فَقُلَتَ وَأَمَّا من خفت مو یہ جو ارشادات ہیں اس سے مراد عدل ہے اس سے مراد کیا ہے عادل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عادل کا معاملہ فرمائیں گے عادل کا فیصلہ فرمائیں گے باقی واقعات اعمال کا تولا جانا ترازو کا رکھا جانا اس ترازو کے پلوں کا ہونا اور اس کے اندر اعمال کو ڈال کر تولنا یہ, یہ جو ہے کہتے ہیں کہ مقصود اور مراد ہے بھئی کیوں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اعمال یہ آرام ہے اور ایک بات تو یہ کہ حارض کے لیے بکا نہیں ہوتا نمبر دو یہ کہ حارض جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اس کا وہ وجود نہیں ہوتا تولا تو ان اشیا کو جاتا ہے کہ جن کا وجود ہوتا ہے محسوس وجود جن کا ہوتا ہے جس کو جوہر کہتے ہیں جوہر کو تولا جاتا ہے آراز کو تولا نہیں جا سکتا اس لیے آما جب آراز کے قبیل سے ہے تو ان کا تولا اس کو نہیں تولا جائے گا ارشاد استادی نے امام قصولای رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ متضلع کی بھی دو گروہ ہیں ایک جماعت تو معتضلہ کی یہ کہتی ہے کہ اعمال کا تولا جانا ممکن ہی نہیں یعنی اس کے امکان کی بھی قائل نہیں اور ایک گروہ ایک جماعت وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کو تولا جانا یہ ممکن تو ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے نہیں کیسے یہ تولا نہیں جائے گا <خخ> <تصفيق> <تصفيق> تو غرض یہ کہ یہ دو گروہ ہیں ان کے دونوں گروہ اس بات پر متفق ہے کہ قیامت کے دن نہ ترازو نہ اس ترازو کے اندر اعمال کا تولا جانا یہ کوئی چیز نہیں ہو ان کے مقابلے میں اہل سنت اور جماعت اس بات کے قائل ہے کہ قیامت کے دن واقع اور حقیقتا حسن ایک تراجو رکھا جائے گا بہت بڑا فرض اتنا بڑا کہ ایک پلّا اس کا جنت کے سامنے دوسرا جہنم کے سامنے اور اتنا بڑا پلّا کہ آسمان زمین اور مابئی نہ ہوما ایک پلے میں سما جائے ایک پلے کے اندر یہ سب کچھ سما جائے اتنا بڑا اور اس کے اندر بندوں کے امال جو ہے کہتے ہیں کہ تو لے جائیں گے بھئی دیکھو اہل سنت پر جماعت کہتے ہیں کہ بھئی امال کا تولا جانا آکلن ممکن ہے اور شران ثابت ہے آکلن ممکن ہے اور شران ثابت ہے اکلن ممکن, ممکن کیسے ہے وہ اس طرح کہ بھئی ممکن ان لوگوں کے یہاں ممکن اسے کہتے ہیں کہ جس کی وجود کو فرض کیا جائے تو اس کی وجود کے فرض کیے جانے سے کوئی محال لازم نہ سا. اسے نہمکت کہتے ہیں اقلت اب اعمال کے تولے جانے کو اگر ہم فرض کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی محال لازم نہیں آتا تو اقلت ممکن ہے اور شران صادق قرآن کریم سے سابق ولوز میوم اور نضاظین القسطہ لیمنف موازن یہ آیات سے سابق احادیث سے ثابت نمبر تین معتضیل کی وجود سے پہلے اس پر اجماع منعقد ہو چکا معتضلا کے وجود سی بھی پہلے اس پر وزن اعمال پر کہتے ہیں کہ امت کا کیا ہو چکا عزم تو بھائی شرحان دیکھو عقلت ممکن ہے شرحان کو کتاب اللہ سے ثابت ہے سنت سے ثابت ہے عزما سے ثابت ہے تو ایسی چیز کو کیا مانا جاتا ہے ثابت ہے ہی مانا جاتا ہے اس لیے بھائی وزن اعمال حق ہے وزن اعمال ثابت ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے گوئی کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اعمال توڑنا چاہیے اب یہ متضلا کا جو اعتراض تھا کہ اعمال اس لیے نہیں تولے جا سکتے کہ آراز ہیں اس اشکال کے جواب میں خلاصہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس اشکال کے جواب میں اہل سنت والجماعت میں سے بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ ان آراز کو قیامت کے دن اجساد کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے منقول ہے اور عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بعض حضرات نے ذکر کیا کہ الاعراض ال... ال... ہے ان اعراض کو اللہ استاد میں تبدیل کر دیں گے اور ظاہر ہے کہ جب استاد میں تبدیل کر دیں گے تو پھر اس کے تولے جانے میں کوئی استباع ہے دوسرا قول وہی ہے جو حضرت عبداللہ جو عمر کے حدیث بتاطاقت سے ثابت ہے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ اعمال نامے تولے جائیں گے کیا امان نامے ایک طرف حسانات کا امال نامہ دوسری طرف صحیح کا اور ظاہر ہے کہ امال نامے جب تولے جائیں گے تو وہ جو جوہر کے قبیل سے ہیں ان کے تولے جانے میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی استفاد نہیں آپ ہی حدیث بال طاقت جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے سن مستر کے حاکم اور سنن ابن مالا اور ابن احباب وغیرہ میں اس سے یہ ثابت ہے لیکن تیسرا قول یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا وہاں عجیب نظام ہوگا اس انسان کو تولا جائے گا اور جب اسے ترازو میں رکھیں گے تو اس ترازو کا کہتے ہیں کہ وہ طریقہ کار اور سسٹم ایسا ہوگا کہ اس انسان کو رکھا ایک طرف اس کے حسنات کی وہ آ جائے گی حسنات کا وزن اور دوسری طرف اس کے سیاحت کا وزن فلاں نقیم بولا ہوں یومل قیامت ورژن یا جیسے سعید بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا سمین اور عظیم بہت موٹا تازہ لیکن اللہ اللہ کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برادر بھی نہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے چوتھا قول جو صحیح تر کال ہے امام ختازی نے اور ابن بکتال نے اور ان کے بعد جتنے شارقین ہیں صحیح بخاری کے سب نے اس کو صحیح تر قول قرار دیا کہ نہیں بھائی خود عمل کو عمل ہی کی صورت میں تولا جائے گا خود عمل کو عمل ہی کی صورت میں تولا جائے گا بھائی سب ایک بات تو یہ کہ یہ اشکال پہلے تھا لیکن اب باقی نہیں رہا اس لیے کہ اب سائنس کے اکتشافات نے یہ بات ثابت کی کہ آراز کو بھی تولا جا سکتا ہے جیسے بخار میں تھرمامیٹر کے ذریعے سے بخار کی کیفیت کو گرمی کو شدت کو تولتے ہیں یا سردیوں اور گرمی کو تھرمامیٹر کے ذریعے سے تولتے ہیں تو سائنس ہی اکتشافات میں کہتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کیا کہ آراز کو آراز ہی کی صورت میں تولا جا سکتا اور دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موٹرزلر جو کہتے تھے کہ آراز کو آراز کی صورت میں یعنی عمل آرز ہے آراز کو آراز کی صورت میں تولا نہیں جا سکتا بنیادی غلطی معتزیل کی یہ تھی کہ وہ اللہ کی قدرت کو اپنی قوت پر کیا کر رہے تھے اللہ کی قدرت کو بھائی ہم آرز نہیں تول سکتے ہم لوگ جو ہیں نا یہ انسان ہم لوگ آرز تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نہیں توڑ سکتے تو اللہ بھی نہیں توڑ سکتا ہم نہیں توڑ سکتے تو اللہ بھی اس کو تو یہ تھی بنیادی غلطی ہے کہ ہم لوگ عارض نہیں توڑ سکتے اس لیے اللہ بھی نہیں توڑ سکتے ہوں گے یہ بنیادی غلطی تھی اصل میں یہ نظریہ ہی غلط تھا کہ اللہ کی قدرت کو وہ اپنی قوت ناقصہ کرو کیا ظاہر ہے کی رہے رہے کہ اللہ بارک و تعالیٰ کی ذات اور بندے کے ذات کے درمیان جو ہے کہتے ہیں کہ کسی کوئی آلاتا ہی نہیں ہے جیسے کسی نے کہا کہ العبد کو آبد اور رب ہوں رب تو غرب کی غلطی یہ تھی تو اب خلاصہ یہ کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ان اعمال کو امال ہی کی صورت میں آراز ہی کی صورت میں تولا جائے باقی یہ حدیث یا طلب مطلب کچھ باتیں مزید بھی ہیں کافی مباحث ہے جو محدثین نے شارقین نے ذکر کیے میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا لیکن وقت کافی گزر چکا اور اب وہ ہے آ, ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے یا دوسرے کام ہے تو اس لیے مختصراً عبادت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے باقی باتیں چھوڑ دیتے ہیں باب بابا و نداظین القصطہ رکھیں گے ہم موازین موازین میزان کی جمع ہے اور میزان اسد میں یہ گوا کے کہ کہتے ہیں کہ ترازو کو کہتے ہیں میزان قرآن کریم میں وزن میں اعمال کے مسئلے میں کس میں وز میں اعمال جہاں یہ لفظ آیا ہے جبر کے ساتھ آیا مفرد ہے مفرت مضاء موازن فا ام مامن فکولت موادی میں ہوا ام مامن خفتوں وضے تو میزان قلف مفردن آیا ہے قرآن کریم میں ولاطب سرم میزان جانا لیکن وز اعمال کے مسئلے میں جہاں یہ ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں وہاں جمع پی سی جی کے ساتھ ذکر ہوا ہے مفرت ذکر نہیں اور احادیث مبارکہ میں مفرد بھی ہے اور جمع کریں وزن اعمال کے مسئلے میں یہ بھی ذکر ہوا جمع ہوگا بعض ذرا فرماتے ہیں کہ جمع اس لیے ہے کہ وہاں ہر آدمی کے لیے الگ ترازو ہوگا بعض کہتے ہیں کہ جمع اسی لیے ہے کہ امال کے انواع کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہر نوع کے لیے کیا ہوگا الگ الگ ترازو ہوگا بس واسمی میں لیکن سیدتر طور یہ ہے کہ جمع فقط تفہیم شان کے لیے ذکر ہے جیسے کس قوم و مرسلین مرسلیم ظاہر ہے کہ قوم نوس نے ایک رسول کی وہ ایک تقریب کی تھی لیکن تفہیم شان کے لیے مرسلیم ذکر کی یہاں بھی جمع تفسیحم شان کی ہے وہ نظر الموازن القس مصدر ہے اس لیے وہ جمع کی صفت واقع ہو سکتا ہے اس کے جمع کی صفت واقع ہونے میں کوئی اشکال نہیں اچھا لیوم القیامہ لیوم القیامہ نو قیام یوم القیامہ بات نہیں کتنی لابی فی کی بھی لیا, لیا کہ یوم القیامہ اور لحساب لاب ہوا کہ لحاظ کے لذافت حساب یوم القیامہ وہ ان امال بنی آدم موقع ہوں یو زنوں انسانوں کے اعمال ان کا قول تولا جائے گا قول کو عمل کے بعد یہ تفتیص اس لیے کی کہ لوگ قول کی اہمیت سے واقف ہوں نہیں اور اعمال بنی آدم کہہ کر امام بخاری نے اپنے مختار کی طرف اشارے کیے کہ ان کے یہاں سب کے اعمال تولے جائیں گے جبکہ جمہور علماء کے نزدیک بعض لوگ مستثنا ہوں گے بعض لوگ کیا ہوں گے جیسے امبیا کی نیت توڑے جائیں گے اشرم مشرق کی نیت توڑے جائیں گے وہ سات ستر ہزار جو بدا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے ان کے نیت توڑے جائیں گے وہ مسلمان کہ جن کا ایمان اور حسنات ہے کوئی سیاح نہیں ان کے نیت تولے جائیں گے وہ قاتل جن کا کفر ہے اور کوئی حسن نہیں ان کا نی تو جائے گا فرما کہ وہ مجاہد سو امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ جب ترجمہ طلباء میں قرآن کریم کا کوئی کوئی عائد ذکر کرتے ہیں تو اس مادے سے جتنے الفاظ قرآن کریم میں ہوتے ہیں ان کی تفصیل یا تشریح کرتے ہیں تو معذن القسط کا تو وزیر القصع المستقیم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ قصطہ عدل میں کہتے ہیں عادل کو کہتے ہیں روبو میں وہ اقال و القشت و مستر المقصد قفت قفت مصدر ہے مقصد کا مستدر بح حضواہد مسترد حجواحد جیسے قدر تقدیر کا مصدر ہے واشنی کے بےحض زواہد یا مسترالمستر وہ العادل المقشد انہ المقشین کا تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مقصد کہتے ہیں کس کہ کو عادت ام القاسف قرآن کریم نے ترجمہ کرتے مننا الى محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی تعالی حد ثنا احمد ابن اشقاب امام بخاری نے مقامات پر احمد ابن اشقاف کی حدیث سے ذکر کی ہے مصری اساتذہ میں اندوسر میں سب سے اخیر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی کال حد ثنا محمدی اللہ تعالی کال نبیو اللہ علیہ و سلم کل متانے کلامان کے ہیں کل متان کس کے ہیں کلامان جیسے کلمہ شہادت ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلمے ہی؟ ورنہ وہ کلام ہے نا لیکن کلمے کہتے ہیں تو دو کلمے حبیباں نے حبیب یہ کا وضن فانے محبوب کے ہیں قسم وقول کے فاصنی کے محبوب اتا نے رحمان لفظ ذکر کیا کیونکہ مناسب اس مقام پر اللہ کے آسما صفاتیہ میں سے یہی ہے کہ توڑے سے عمل پر بہت بڑا عجر دینا یہ رحمت ہی ہے حفی علی نے اللصاد کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سارے کلمات کہتے ہیں کہ لین والے ہیں شدت استعلاء اور وہ کہ ثقیل کلیمات نہیں ہے پھر اسماں ہے افال نہیں پھر منشرف ہے غیر منشرف نہیں شکیلتا نکل دیزہ یہ مقام ہے طرز مطلب کا جس سے طرز و ثابت ہوتا ہے کہ یہ اعمال ترازو میں تولے جائیں گے اسی لیے اس واضح ہوگا سبحان اللہ البحمدی سبحان اللہ العظیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يبدله فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ عَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّهَا وَأَنتُمْ مِسْلِمُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم a nigahuu سنة وقال عليه السلام و RAM فمن ضغب عن سنة فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تم کا حلم ات العرب ان لمال جمالہ حسب ہا و دینا فرضات الدین صد العدین صدق رسول نبی الکریم اعظم خان ان کے دلہن کے وکیل کون ہیں آپ کی طرف سے ایجاد ہے اجمعین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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا داؤما لا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ظالما الا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا عدوا الا هزمته ودمرته ولا مجاهلا الا نصرته اللهم لا تضلنا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رزن ولا نافيا صلاح الا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين, يا أرحم الراحمين اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ہر قسم کے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما اے اللہ اے اللہ جو بیمار ہیں چاہے روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری ہو اے اللہ اپنے فرض و کرم سے ان سب کو شفاء کا ملا آج لاتا اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفاء کا ملا آج لاتا اے اللہ جو حضرات بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں پریشان ہے اے اللہ اپنے فرض و کرم سے برابر قبر اور کف نصیب فرما اے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما اے اللہ جن کی اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہے اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیں اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیں جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ان کی ضرورتوں سے ان کے حاجات سے بھی واقف اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کے حاجات کو پورا فرما ان کے پریشانیوں کو دور فرما ہمارے دوست صدیق سلیمان صاحب کے چزاد بھائی عارف کریم سمندر میں شاید ڈوب گئے ہیں دعا کیجیے آج تک لاش نہیں ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انتقال کر چکے ہو تو ان کی مغفرت فرمائیں جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرمائے پریشان حالی ہے تو اللہ پریشانی دور فرمائے مقروض ہے تو اللہ قرض کی ادائیگی آسان فرما دیں کاروبار میں اگر کاروبار میں اے اللہ اگر ان کے کاروبار میں ابھی تک برکت نہیں تو برکت نصیب فرما رضب کی وسعت نصیب فرما رضب کی وسعت نصیب فرما اے اللہ جس نے یہاں دور حدیث میں جن نے پڑا ہے ان سب کو عالم و عمل بنا دیں ان سب کو اے اللہ عالم بعم بنا دیں اے اللہ دیگر مدارس میں بھی جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان سب کو عالم و عمل بنا دیں جتنے دیگر طلبہ نچلے درازات میں پڑھتے ہیں پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان سب کو بھی عالم بعم بنا دیں اے اللہ جنساتذ نے ان کی خدمت کی پڑھایا ان کے علم میں عمل میں عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما اے اللہ ان کے علم میں عمل میں عمر میں, عمر میں، صحت میں میں برکت نصیب فرما جتنے ہمارے دینی مدارس کے معاونین ہیں مساجد کے معاونین ہیں خصوصاً ہمارے جامع علم اسلامیہ کے معاونین اے اللہ ان کو دنیا اور اخراص کی کامیابیوں نصیب فرما جتنی طالبات فارغ ہوئی ہے اللہ ان سب کو عالمات و عامل بنا دے اللہ ان کو اپنے گھر کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے ہدایت کا باعث بنا دیں ان طلبا کو بھی اللہ عالم بعمل بنا دے اور ہر ایک سے اللہ دین کی خدمت اور ہدایت کا کام لے لے اے اللہ اس جامعہ کے بانی حضرت منوری رحمۃ اللہ علیہ کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرماؤں اے اللہ علا مقامات عطا فرما اے اللہ حضرت مولانا مفتی احمد الرحمٰن صاحب حضرت مولانا مفتی ولی اصل صاحب حضرت مولانا محمد عدری صاحب حضرت مولانا قاری عبدالحق صاحب حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد بنوری بن رحمۃ اللہ علیہ دیگر جتنے اساتذہ کرام حضرت مولانا فضل محمد صاحب اور دیگر جتنے ہمارے اساتذہ کے یہاں جو انتقال فرما چکے ہیں جن کے نام ہمیں یاد نہیں رہے اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ اے اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما اے اللہ اے اللہ جو اساتذہ اب پڑھا رہے ہیں جامعہ میں یا ان کے شاخوں میں اے اللہ ان کی جسمانی حفاظت فرما ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے عمر میں عمل میں صحت میں برکت نصیب فرما عالم با عمل بنا دے اے اللہ اخلاص ہم سب کو نصیب فرما جو ٹوٹی پوٹی خدمت ہو رہی ہے اللہ اس کو اپنی دربار عالم قبول فرما اے اللہ اپنی دربار عالم قبول فرما اے اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے ان کی مدد فرما اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما کشمیر کی مسلمانوں کی مدد فرما چھیٹنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما برما کے مسلمانوں کی مدد فرما جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ہے اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ ان کے جو دشمن ہیں جو اسلام کو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں کفر کی قوتیں اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما اے اللہ یہود کو عیسائیوں کو ہندو کو جو بھی دین کے اور اسلام کے دشمن ہیں اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما اے اللہ علماء کی حفاظت فرما دین مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے و کرم سے دین بار مسلمانوں کی حفاظت فرما طلبہ کی حفاظت فرما اللهم اللهمنا نصر من كل ما صال منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل مصاعب منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلا ولا حول ولا قوه إلا بالله ولا حول ولا قوه بالله ولا حول ولا قوه بالله ولا تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسیٹ اور سیڈ ملنے کا پتا نو فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل ایریا کراچی فون نمبر چھ تین آٹھ ایک تین